ونستعر ونستعر ونستغفر ونؤمن به ونتوكر عليه ونعوذ بالله من شرور ينفذنا ومن سيئة عمالنا من يعد الله فلعب بالله ومن يرجل فلا دي له ونشهد لا دي له الله وحضر لا شويك له أما بعض قوة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أين الذين آمنوا كتب عليكم ستوا يأمنوا كتب على الذين قبلهم على الذين تتفون أياما مع جوداك من كان منهم مريضا ولا صفرهم فعدتهم من أيها المخر وعلى الذين تذيبونه سجدهم طعاما سكين موان تسلم خير الله لكم الله وتعالى هو الرسول الذي انزل في القران وللن ناس بين الناس بين الخدا الله تعالى اللهم اني سوي بنو في دعاء مستنكار الله تعالى لا تباشروا اجتماع في نظر مجادبه الله ربنا اكبر رسوله النبي القريب نحنا هذا قد الشهيد موسم بھائی اور دوستوں یہ آئے تھے میں پڑھ لی ساری کی ساری رجمانوں میں بارش کے مختلف اعمال کے بارے میں پہلی آئے جو پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کنجیے میں تمہارے اندر تکوا سال اس لیے کہ تمہارے اندر سر نجیے میں تکوا تک کا چندن ہے مارا کہ فل ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے شریعت کو اللہ تو بالکال نے ایسا نہیں رکھا ہے کہ ناقابل عمل ہو اور انسان کی مجبوریوں کی رعایت میں رکھی گئی ہو انسان کی تکالیف مجبوریوں اور مشکلات کی رعایت رکھی گئی میں ان کو مریض نہ ولا سفر ہے روکوں میں سے کوئی مریض بیمار ہو جائے بیماری میں روزہ نہیں رکھ وہ والا سفر ہے سفر میں ہوگی سفر میں مشکلات ہو جاتی ہیں آ جاتی ہیں بر کھانا نہیں ملا بر وقت پانی نہیں ملا وہ ان میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لیں بات ان دنوں میں اگر ادے پورے میں کر سکتا ہو واحد اب میرا جان بخار اتنی گنتی اور دنوں میں پوری کر لیں اور آکریت جو ہے یہ تدریری طور پر نازل ہوئی شروع میں رمضان کو کا سمندر ہوا تھا کہ اگر آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فضیا بھی دینے کی اجازت سا. اور اللہ جن کی طاقت ہو فضیا دینے کی اور فضیا دے دے لیکن پھر بھی تو میں مچھرے کے طور پر کہتے ہیں تو سومو خیر الزم روگا رکھیں تو وہ بہتر یہ حکم چلا ایک سال کے لیے دو سال کتنا بھی چلا ہو زیادہ کیوں نہیں ہے یہ حکم چلا یہاں تک کہ دوسری آیت نازل ہو گئی جس نے پہلے کہ ہم میں تبدیلی کر دی جب مجمے کے دار ہے ایک حکم پر چلتے ہوئے اتنی ہو جاتی ہے کہ دوسری بات کو مان سکے تو لے سکے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا تھا نہ ہو گیا من چاہیں شاہرا پلیس مارا جو کوئی تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں وہ روزہ رکھے دے لیں وہ جو پہلے سلیہ دینے کا حکم تھا وہ منسوخ ہوگا اور ایسے میں نے سارے حکم پہلے سارے منسوخ کر دیے یہ کا بھی منسوخ کر دیا سفر کا بھی اور بیماری کا بھی زیادہ دوبارہ پھر آئے تھے نا ضروری ہے تو ایسے لوگ پڑے نا اور کہنا ہم نے تم مریضوں نے اولا سفر میں کرے تو میرے یہاں نقصان یہ دو دفعہ آئے پہلے آئے آئی ہوئی ہے سب دوبارہ آئی ہوئی ہے دوبارہ اس کی آئی ہوئی ہے کہ جو منصوبے حکمایا ہے نا امن کا نام کو من شاید کو اشارہ اور ایسا نہیں ہوتا جو کوئی تم اپنے آپ کو پاؤ اس مہینے میں تو رکھے رہتا یہ سمجھوں کہ پہلے ساری باتیں منسوخ کر رہی تھیں پہلے دوبارہ بات نہ سنو گئی کہ سفر میں آدمی ہو بیمار ہو اور اس کو رعایت ہے کہ سفر کی وجہ سے بیماری کو جو اندر کر سکتا ہو تو وہ اتنے جتنے دن کے روزے اس پہ رہ گئے پھر بعد میں اپنی گنتی پوری کرنے گئے تو ترک رمضان کے گنا سے یہ چھوٹ جائے اللہ رکھنے کا ترک کرنے سے گنا سے یہ چھوٹ جائے بھارت کا سفر ویسے مجبوری ہو جاتی ہے میرے صبح سعودی عرب میں عید کر کے چلے جن کو عید نماز پڑی شام کو کھانا کھایا سفر شروع کیا وہاں سے سفر شروع کیا صبح شہری کے بعد کراچی پہنچے وہاں پر اعلان ہو رہا تھا کہ یہاں پر آج روزہ ہو رہا تو یورپ میں عید ہو گئی اور کہ دوسرے دن کیا روزہ ہو رہا اگر کچھ سالے میں نہیں ملا سارا دن سفر کیا اور اصر کے پھر سفر کیا لاہور پہنچے لاہور سفر گئے رائے گڑ پہنچے اصر کے قریب پہنچے اب کل شام کا کھایا پیا پانی پیا پانی راستے پانی میں, میں پانی بھی نہیں پی سکتے تھے ہم جہاز میں پانی نہیں سکتے تھے کہ آ رہا دورہ رکھے کا ڈری تھی اور جفنی بڑی ویگاہ وی پانی نہیں پی سکے پہلے جو کوچے گا جی آپ کل شام کو کھانا کھایا ہے اس وقت لے کر اس وقت کا بند کی ہوئے کچھ نکال کہ بھی کیسے علاقے سے آ کے جا ہی چیز پر چلا گئے گھر امداد ختم ہو گیا ویسے علاقے میں آگے جہاں چارج نظر نہیں آیا نظر آتا ہی نہیں ہے بات اگر بھی ہوا ہے کہ میں نے خود چارج دیکھا ہے اور ایسے لال کے اعلان ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا بے خود گورنمنٹ خود میں نے ہے رہتے ہوں گے یہ آبادی زیادہ تھی مگر اس کی طرف لا کر جائیں وہاں پر گیا میں نے خود دیکھا اور لوگوں کو بھی دکھایا اچھی طرح دیکھ کے ہم اور گھر کو پہنچے تو ریلوے اعلان کر رہا تھا کہ کہیں چاند نہیں ہے خیر یہ ایسے حالات آ گئے کہ سفر میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں سونا جاگنا ایسے حالات سے آدمی گزرے اس کے بس میں رہے بتا رکھوں اس لیے اللہ تبارہ سلوائز کردی کے سفر میں بیماری میں اگر آج مسئلہ تو بیماری کے فخص کے بارے میں فصل کا رسول ہے کہ اس روزے سے آدمی کی موت کا خطرہ ہو یا روزہ رکھنے سے جو بیماری چل اس کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا جو علاج مان چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اگر برباد دوائی نہیں کھائی گئی تو علاج متأثر ہو جائے گا بیماری ٹھیک نہیں ہوگی آدمی روزہ تو رکھ سکے گا ایک اچھد تکلیف رکھا سکتی اچھد تکلیف تھوڑی تکلیفیں ہو سکتا ہے پھر اس کے جائز ہونے کا نہیں روزہ چھوڑنے کا ختم نہیں ہو سکتا تھوڑی تکلیف آدمی کے لیے قابل برداشت ہو ہندوستان میں رواج چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کا ایک چھوٹے بچے کو روزہ رکھوایا ہوا اثر وہ اثر کے وقت ہو گیا بدحال اور بےتاب ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ توڑتا ہوں گھر والوں کو شوق ہے کہ ہمارے بچے کا روزہ رکھنے کا اعلان ہونا چاہیے اسے تو, تو رہے ہیں اپنی آدمی کے کیس، کیسی بیماری تھی یا کیا روز تھا وہ اس کو روزہ توڑنے نہیں دے رہے ہیں یہاں تک کہ روزہ کھولنے سے پہلے بچہ مر گیا تو شریعت میں ایسی سختی نہیں کی ہے اس آدمی کی جان چلی جائے اس جگہ روزار نہ رکھنا ضروری ہوتا ہے مجھے یاد ہے چھوٹا بچہ تھا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو سانس نے کاٹ لیا سانپ کاٹ لیا تو اس میں اس زمانے میں کہاں پاکستان نہ اسپتال نہ ڈاکٹر نہ علاج کچھ کسی چیز کا وجود نہیں تھا میں پاکستان سے بنا دور دراز جاتا ہوں نا کاٹا ادھر ادھر میں کوششیں کی اس کے علاج کی ایک آدمی آیا اسے کہا کہ روایا اس کو, کو نقصہ تھا اس کا کہ اس کو میں ایک پاؤ گھی پلاؤں گا اس کے نے کہا کہ بابا روجا ماتا جی نہیں ماتا ہوں تو جات کے جات والوں گی جی فرسپ ہوتے جی. مانو ضرور چھوڑے گوجر ماتا جی تباہ ہوا جی سیزن سے زیادہ نہیں سواتے اپنا سیزن تو دکھا اس آدمی دیکھا کہ ابھی اب کا روزہ بھی توڑا رہا ہے تو یہ بہش ہو جائے گا اور اگر بہوش ہو گیا بعد پھر سے واپس لڑا دور پھر سے لال چیز ممکن نہیں ہو اور وہاں کی تھوڑی دیر میں بہش ہو گیا اور بہوش ہو کر ہمارے سامنے آدمی کی موت ہو گئی اسے روزہ نہیں توڑا گیا بات سے مجھے خیال آیا کہ یہ اس طرح کرنے سے تو آدمی خودکشی کا گنگار ہوتا ہے نہیں یہ پھر تحقیق پر پتا چلا کہ اگر ایک آدمی ایسا ان پڑھ تھا کہ اس کے ذہن میں دین یہی تھا بس دین اور دینی حیرت یہی تھی کہ جان جائے چلی جائے روزہ نہیں توڑنا چاہیے تو بس وہ معذور ہے وہ معذور ہے اس گناہ میں سپڑ نہیں ہے سمجھدار آدمی پھر ضروری ہے کہ ہاں خیریت میں آسانی نے جازت دی اور اس کا فائدہ اٹھائے تو بیمار کے بارے میں سب کے اصول ہے کہ بیماری آدمی کی موت کا خطرہ ہو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو جو علاج چالو ہے وہ علاج اگر آپ کا علاج ہے چل رہا ہے اس آدمی نے اپنے پورے وفاق کی پابندی نہیں کی تو اس بیماری دوبارہ واپس آ سکتی ہے یا اس کی رپورٹ کر دیے جائیں کہ اپنا علاج مکمل کرے پھر جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو پورا کرے کریں شریف کے اسلامی قانون میں کسی جگہ پہ ایسا سخت نہیں کیا گیا کہ کی دیوار سے جا سر سڑ ٹکرانا ٹکرانے والے حالات ہوں ہر جگہ جو ہے تو انسان کے ادھروں کی مجبوریوں کی مشکلات کی گنجائش ہوئی اور قابل عمل قانون ہوتا ہی وہ ہے اس جگہ سے انسانی شریع جو ہے یہ ڈائنامک ہے یہ فعال اور متحرک ہے اس اقام تک چلنا ہے اور اس کی کمالات یہ ہے کہ اس کا سلوک اس کا پیٹرن اس, اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو چل سکتے ہیں اور ایسے جو تو پہلی بات روزہ رکھنا کے آ گیا اور بیماری میں اس نے گنجائش نکالی کہ دوسرا حکم یہ آیا کہ روزے کے ساتھ دوسرا متعلقہ عمل جو ہے وہ شاہ رمضان اللہ قرآن رمضان کا وہ مہینہ جس بتلا قرآن خدا النا سے بہین سے رضا جو سارے انسانوں کی جو رہنمائی ہے ہدایت جسموں کو کھول کر بیان کرتا ہے اور فرقان ہے ایک فیصلہ کن چیز ہے جو انسان کے باطن میں فرق اور باطن میں ایک قسم کی سمجھ اور فرق پیدا کرتا ہے پھر کہا کہ سڑک فطر بھی دینے والی رضیقن تم تاہم مسکین جو مالدار سڑکیں فطر بھی دیں اور ون تم حاجی رسم مساجر کے احتساب بھی کریں تو چار احمد رمضان جو ہے یہ وہ رکن ہے جو کہ اپنی عبادت ہونے کے علاوہ انسان کی جسمانی روحانی تربیت کا ایک ذریعہ ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہے یہ وہ شارٹ کورس ہے جو انسان کی شخصیت میں دو باتیں خاص طور سے پیدا کرنے کے لیے دیا گیا چاہے حد الزام کو باریکی مسلمانوں سے ماں کو متعلق نالو چاہے ایمان والوں فرض یہ کہم فروغ ہے جسے پہلے دیے گئے تھے پہلے لوگوں پر تاکہ تمہارے اندر تکوا کرنا تو تاثیرات رمضان میں پہلے چیز حاصل کرنی ہے پہلی چیز انسان نے اپنا رقم کرنی ہے وہ تقوا ہے اور دوسری روایت آئی کہ شاہ و رمضان النوی الرفی قرآن رمضان کو وہ جس قرآن حرم دمدار سارے انسانوں کی رہنمائی ہے وہی نا برحال رائل کسیوں کو کھول کر بیان کرنے والے فرقان اور وہ فرقان ہے حق و باطل میں اچھی بری بات میں تمیز پیدا کرنے کی والی چیز ہے تو دوسری بات رمضان میں قلب میں اچھائی برائی حق باطل نیکی برائی سچ جھوٹ اور گناہ لے کی کردار بد کرداری اس کے اندر اس کے اندر فرق کرنے کی اس کو نظا سمجھنے کی انسان کے اندر استجاع ہو اس کے اندر قوت ہو رمضان کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے ضروری ایک تکوا ایک فرقانیت یہ وہ شارٹ کورس ہے جو ساری عمر کو دیا گیا سال میں ایک مہینہ دیا گیا اور دو باتوں کا حاصل کرنے کے لئے دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تقوا حاصل ہو اس کے نتیجے میں فرقانیت حاصل ہو اب یہ باتیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ان دو چیزوں کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں ان آجتوں سے میں چار احمال سامنے آ گئے ایک روزہ رکھنے کا عمل ایک پرانے مجبور ہونے کا عمل ایک سوچ فضر کا عمل ایک احتساب کا عمل یہ چار اعمال رمضان کے ساتھ متعلق ہیں جب آدمی ان چار امال کو پوری طرح ادا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی ایک فرقانیت پیدا ہوگی دوسری بات تخواہ پیدا آپ پہلی بات پر بات کرتے ہیں فرقانیت آج کا موضوع فرقانیت یہ ہے کہ فرقانیت کیسے پہلے فرقانیت کے بارے میں قرآن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ فرقانیت قلب میں قرآن میں مشغول ہونے سے ہوگی قرآن مشغول ہونے کے درجے ہیں ایک درجہ اس کے الفاظ صحیح کراج اور تجویز کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں آج القرآن ورت باہر ترسیلہ پہلی بات ورفل القرآن ترسیلہ میں قرآن پاک کو ترسیل یعنی تجویز کے اصولوں کے مطابق پڑھنا اس کا لازمی قرار دیا گیا ترسیل کے ساتھ اس کے الفاظ کو پڑھوں پھر معنی سمجھ پھر مانی گیا گھر انسان کو باتن ناصل اور عمر کی توفیق ہو جائے ڈر جائیں اس سے ہو گیا ون کی بنتی ہو گیا تو قرآن میں مشغولیت ہے رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مشغولیت ہے وہ خاص طور سے کراوی میں کھڑے ہو کر سننے کو وہ قیام الہر کی مشغولیت فرقانیت اور بادل کی وہ روشنی جو قلب میں آ جائے تو اس کے اگر حق و بادل کی تدیز پیدا ہوتی ہے شاہی برائی کو سمجھ نہ اس کو توفیق ہو جاتی ہے یہ روشنی یہ طرح قیام الہر کی شکل میں کھڑے ہو کر قرآن کے الفاظ سننے کو آج وہ ترجمے میں خوب آتے ہیں پڑھا بھی سکتا ہے تقریر بھی کر سکتے ہیں ساری تصویر کو یاد ہے لیکن ترالی میں کھڑے ہو گی سنتا ہے تو الفاظ کی نورانی ہے جو عام نورانی ہے الفاظ میں ہے وہ اس کو بات میں حاصل نہیں ہوگی آئی دی ڈی سجی شریف میں فرمایا گیا کہ اس کے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا رمضان کے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا اور مولانا شری اظہٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر میں لکھا ہے یہ اس کے روزے کو فرض کیا اللہ نل کے بارکر نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا راد کے قیام کے, کے بارے میں جو ترازی کی شکل میں وہ خاص طور سے میں نے اس کو سنت کا تاکید سنت کیا تو فرقاری کلب میں یہ تراوی میں قیام الہر کی شکل میں قرآن فاس کو کیا الفاظ کو سننے سے یہ بات نور کی شکل میں باطن میں آئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرابی پڑی جماعت کے ساتھ ترابی پڑھائی آپ کا کسی عمل کو ایک بار کرنا بھی اس عمل کے علاج ہونے کا بنیاد بن جاتا ہے جو فرض ہے اس کو نے باقاعدہ کیا جو واجب ہے اس کو باقاعدہ کیا جو سنت موقع ہے اس کو باقاعدہ کیا تین اعمال کو آپ نے باقاعدہ کیا فرض کو واجب کو سنت موقعہ کیا تورنت موقع نے یہ کیا ہے کہ وہ اگر رہ گئی اس وقت وہ چیز رہ گئی ہے تو ترت موقع رہ گئی تو بعد میں اس کو دوہرایا نہیں اتنا فرق ترت موقع کا فرد باز اتنا فرق ہے کہ رہ جائے تو اس کی دوہرائی نہیں بات نہیں ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں تاریخ کھلا دیے دشمن نے اور وہاں کے نوجوانوں میں تاریخ کام کر گئی ہے تو آپ نے کیا ہے کام سنا نوبد اللہ جانے کہ ضروری نہیں ہے کرنے, کرنے والا نہیں ہے ہمارے ساتھی نے گئے والی ان نے گھر میں تو یا دوبری کے لے آیا تھا تو مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ تمہاری تنخواہ پاکستان میں اتنی ہے کہ نہ جاؤ میں آ گیا میں علاوہ اور باتوں سے ہونے کے ایک ان کے نوجوانوں کس بات سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو میرے سامنے بات کے سنو انہوں نے کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنی ہے نوید اللہ تو سنتے موقع میں اور فرض واجب اتنا فرق ہے کہ کچھ موقع پر دے گئی تو بعد میں اس کی نہیں ہے لیکن موقع پر ترک اس کا کرتن دادن یہ تو بہت بڑی بہ گوفی کی علامت ہے اور قلب اور دل میں کبر کے جراثیم ہونے کی علامت ہے جو کسی وقت پروش پا کر بڑھ کر آدمی کو گرا سکتے ہیں تین دن آپ نے چلاوی جماعت سے پڑھائی چوتھے دن آپ نہیں نکلے صاحب ایک نے بہت کوشش کی کہ آپ بائے تشریف لائیں لیکن چوتھے دن کا کیا مل آپ نے اپنے گھر میں ہی فرمایا باہر نہیں نکلے تو اب اکرام نے اپنے دور پر قیام کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج کا آج نکل جاتا تو اس بات کا خطرہ اس وجہ سے نکلا کہ خطرہ تھا اس کا پہ تراوی فرق ہوا اس لیے آپ کے دور میں دور صدیقی میں ہو کہ صدیق ضلع کے دل دل دور میں ترابی الادا علادہ قیام لین دور سدی کی مسلمان دس آج میں یہاں جماعت کھڑی کی ہوئی ہے دس سے وہاں کھڑی کی ہوئی ہے دس سے سیز میں کھڑی کی ہوئی ہے وہ زیادہ بہمت چھوڑوں نے تین چار گھنٹے پڑے سات آٹھ پڑھے پڑھ لیے انہوں نے دو پڑھ لیا انہوں نے ایک پارا پڑھ لیا یہ کرتی ہو رہی عمر فاروق دلہ نے دور آیا تعداد میں کتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے آ دیکھا کہ مسجد میں کیا جماعتیں ہوئی ہیں آوازیں رہی ہیں اور بنی ہوئی ہے اور کیامل لیڈ ہے جو اس پرانے پاک کو کھڑے ہو کر سننا اور مضامین پر غور ہونا اور عمل کی توفیق ہونا وہ بات اصل نہیں ہو رہی ہے انہوں نے سابق رام کو جمع کیا اتراوی کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے فیصلہ سب سال گرام نے مل کر فیصلہ کیا تو کہتے ہیں اجماع ہونا سب عمرت مسلمہ اس کے اہل علم اہل تقوا ایک بات کو فیصلہ کرنے کرنا اجماع کہتے ہیں اجماع جو ہے تو یہ ایسے ہی فرض ہوتا ہے جس طرح کی باتی کریں ایک امام کا ضلع تو نے کوئی امام بنایا گیا اور سارے لوگوں کو ان کے ڈیجیے کھڑا کر کے تلابی کی نماز بنائی گئی اور بھادگاہ ضلع نے بیس بغا تلابی کو مسجد نبزی میں اور مسئل حرام میں چلایا ہوسٹن سے لے کر آج دن تک تر بیس تلاوی چل رہی ہے تو ذرا میں کب تک ایسے لفیم کو کہتے ہیں جو اپنے کمفینی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہلاک میں ہیں بڑی کوشش کرتے رہے گا میں کرتے رہے کہ اس بیس رابطی کو ختم کیا جائے مکہ مکرم مدینہ منورہ سے لیکن ختم نہیں کر سکتی جو ہوگی بالکل چلی سے پہ چلے گئے مکہ مکرم والوں کا طریقہ تھا کہ چار ریکار ترابی پڑ کے پھر تو آف کرتے تھے پھر چار رکا پر ترابی پڑتے تھے مدینہ منورہ والوں نے کہا کہ مکہ مکرم والے تو تو کرتے ہیں ہمارے پاس جتلا ہے نہیں ہم تو آپ نہیں کر سکتے ہم کیا کریں تو چار طرف چار ترابی سنتے موقع کے درمیان کے بعد یہ لوگ وقفہ کر کے چار رکاوٹ نکل پڑتے ہیں تو بیس رکاوتوں میں چار بار وقفہ ہوتا ہے سولہ رکاوٹ ہو جاتی ہیں اس لیے دنیا کے ساتھ میں شروع سے لے کر آج تک جتنے سکے چلے ہیں اباس کے دور میں خریدا منصور کے زمانے میں امام ازائی رحمتہ اللہ علیہ کا سگا چلا ہے امام وزائی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ادیش میں جتنی روایتیں کیا مول کی آئی ان سب پر عمل کرنا ہوگا یادون کے فقہ میں رکعات اس چھیالیس رکاس ٹھیک سر بیس رکعات جو جماعت سے پڑھی گئی سولہ رکعات جو بجنے پڑتے تھے چھتیس ہو کے آٹھ کی جو حدیث آئی ہوئی ہے کہ آٹھ رکاس کیا مولے نے آٹھ ہو شامل کرنے چوالیس ہو گئے اور وطر و اضافی اس طرح پڑتے ہیں کہ دوست میں نفل ہوتے ہیں اور ایکٹ ہے تو فطر واجب ہوتا ہے چوالیس ہو گئے چھیالیس وکاط ہو گئے فکر اضاعی ہے چھیالیس رکاطابی پڑھی جاتی رہی ہے خلیرہ منصور کے دور میں امام مالک محمد دوسرا امام جو ہے وہ مدینہ منورا کے امام ہیں ان کے فکر کا بنیادی اصول ہے کہ عمل مدینہ مدینہ میں جو چالو عمل ہے وہی وہ فکر کی بنیاد ہو گا. تو ان کے زمانے میں چھتیس ہزار پڑتے تھے زیادہ پھر کیا ہے مالکی میں چار فکے ہیں ابھی وجود ہیں سب پھر کیا ہے مالکی میں ترابی چھتیس رکا اور باقی جو تھی مام امام مجمر احمد اللہ امام شاذر احمد اللہ امام احمد احمد اللہ ان کے فقہ میں بیس لکھا تھی آتے کسی جی کے کہ تھا نہیں یہ دو فیصد دنیا اس میں جو اہل لذیذ ہیں نا دو فیصد ان کی تعداد دو فیصد ہے یہ ایک طریقہ ہے ہمارے ایک ساتھی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے پی ایچ کے اسکالر اور باقی لوگ آئے ہوئے تھے مسلمان سب تراجی کے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا جی تراجی اور مارسل کارڈ پڑا کریں گے تو اس نے کہا کہ مسئلے کا قبضہ ہے تو انہوں نے مجھے ہمیں سکھایا وہ سب پشاور میں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے کیونکہ تراجی کا وقت آیا میں مسئلے پر کھڑا ہو گیا میں نے کہا بس دران چھیالیس رکاس بھی ہے چھتیس رکاس بھی ہے بیس بھی میں تو پڑھاؤں گا ان جس کے آٹھ پر پورے ہوتے ہیں ہو وہ چلا جائے کرے جس کے بیس پر پورے وہ چلا جائے کرے اپنے اپنے ڈاکٹر پر آپ جانا ہے کہ پیسے پورے پڑھاؤں ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب آئے امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے بدل وہ مجھے شادی لگا کر کھا کہ وہ کہتا کہ میں آٹھ ہزار سے لاؤں گا آپ اسے کہیں کہ آپ آٹھ کے بچے جائے گے آپ وہ کیا کریں گے پیس پڑنے اگر آپ, اگر آپ کے دل میں بات نہیں ہے تو بسار کے بات چلے جائے کریں اب وہ لوگ اس پر کیوں چڑھتے ہیں خیر وہ سازی نے گا کے ہماری بات چل پڑی ہو پیچھے ہٹ گئے اپنی بات سے تو خیر یہ تو ہے میں نے آپ کے بات کے لیے تفصیلی بات رض کی اصلی ہے کہ جو قلوب میں فرقانی پیدا عشا اور رمضان اللہ وزی الرفی القرآن ادل دنان کے بجی ناتن الہدا اور کلتان رمضان کا مہینہ جس مترا قرآن جو ہدایت لوگوں کے لیے ہدایت کے کو رہنمائی کے سولوں کو کھول کر کھول کھول کر بیان کرتا ہے گائیڈنس فار دی ہول آف کمٹیپل آفسپل کا گائڈنس ود ڈیٹیل آپ کو بڑا مزہ آتا سنتے کیونکہ ہدایت کے سولوں کو بڑا کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور والفرقان اس کی یہ تاثیر ہے کہ یہ فرقان ہے اس سے قلب میں کیسا دور آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی حق و باطل میں اچھائی برائی میں تمیل کرنے لگتا ہے اور دیکھو یہ رمضان میں نظر کیا ہے رمضان کے ساتھ قرآن پاک کو خاص تصویر ہوتی ہے ساری افبانی کتابیں تو را تنجیل ذبو یہ رمضان میں نازل ہوگی لہذا رمضان میں اس آدمی کو بہت فائدہ ہوگا جو قرآن مشغول رہے گا اور قرآن مشغول رہنے کا سب سے عام طریقہ ضروری یہ تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کا ہے خیر سامان آتا ہو یا نہ آتا ہو الفاظ جب ادا ہوتے ہیں ملا سن پر نور نازل ہوتا ہے یہ پڑھنے والے پر آتا ہے سننے والوں پر آتا آتے قلب کو مل کر دیتا ہے اس رمضان میں خدم کا سننا یہ سنتے موقع ہے دو ختمہ کو سننا مستحب ہے اور تین ختموں کے تراوی میں سننا یہ سیل اولہ ہے مستحب سے اوپر نیکی کا درجہ ہوتا ہے سیل اولہ ہے تین ختم سننے چاہیے اور سارے کہتے ہیں کہ جو سے ہے ٹھیک نہ ہو وہ دیر میں داد جہاں نہیں پکیا ہیں کیا وہ جو کہتے ہیں کہ لڑ اتراوے پہ شروع ہے شروع میں ختم ہوئی شروع شروع میں آئے ہیں اتنا نکالے کہ بس میں ختم ہوتا سمجھوڑا کرتے تو باقی یہ لڑ اتراویہ ترابیہ تو ایک تو شلو میں وام ہوتا تھا آپ نمبر تین میں چھو میں چلا تو بیس منٹوں میں ختم کرتا تھا ساری ترازی کو بیس منٹوں میں ختم کرتا تھا اس سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ بس کل منٹوں کے میں میں منٹوں ختم کرتا کرتے پھر باہر کھڑے ہو گئے گٹا کرتے اپنے گانے پر کھڑے اسے تھکتا دیجیے یا تلادی میں تھک رہا ہمارے تین دن کے ختم جو ہوتے تین دن کے خطموں میں علاوہ باقی فائدوں کے دو فائدے جو ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی طبیعت خراب ہو گی تو میں کہتا ہوں کہ اس لے جاؤ اس کی انویسٹیگیشن کراؤ یہ کارڈ ایک پیشنٹ ہے دل کا مریض ہے یا شوگر پیشنٹ ہے ایک دفعہ ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا تو اس کی کار کا شوگر مریض نکلا دو نہیں پڑھ سکا وہ دل کا مریض نکلا اور جب تین کا ختم ہوتا ہے نا پورا ہوتا ہے تو میں اعلان کر دوں سب خوش ہو جاؤ سب کی ہو گئی ٹیسٹ ای ٹی سب کی ہو گئی ایک سال کے لیے فٹ ہو گئے بس جاؤ دل کی بیماریوں سے فارغ ہوتی صبح رنگا. اور رمضان کے بارے میں جو جدید تحقیقات لوگوں نے کیے ہیں تو کہا کے اس سے جو روزے کی وجہ سے آدمی بقس آتا ہے بلڈ گلوکوز لیول کم ہوتا ہے اور خون کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اہم تبدیلی آتی ہے کہ بدر میں نکلے ہوئے اینٹی آکسیڈنٹ وہ زہریلے مادے جو کہ اس کے اثاب کو رگوں کو خراب کر کے اس پر بڑھاپا ساری کرتے ہیں وہ حل ہو کر پانی میں حل ہو کر سوبتوں میں حل ہو کر گردوں کے ذریعے جگر کے ذریعے انڈنوں کے ذریعے پسینے میں خارج ہوں اللہ تبارت کی توسیع کتاب میں آج کا مضمون تھا ترابی کے بارے میں قیام کے بارے میں الگ الگ شرک و روزے کے بارے میں میٹر جیسے قسم میں